آگے حلالے کے اقدامات جو ہے وہ شروع ہوں گے اس سے پہلے میں چاروں کے تھوڑا سا تین طلاق کا مسئلہ جو ہے وہ کلیئر کر دوں کیونکہ ہمارے اس معاشرے کے اندر اس کے اوپر بڑی جو ہے وہ کنٹروورشل چیزیں پائی جاتی ہیں تو حلالے کا مسئلہ میں اگلی دفعہ بیان کروں گا رینڈملی تو میں نے تھوڑا سا بیچ میں بیان کر دیا بھائیو السنت و جماعت کا یہ اجماعی مسئلہ ہے صحابہ اکرام علی امردوان کا اس پہ اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اکٹھی تین طلاقیں دے دے تو وہ تین کی تین واقع ہو جائیں گی اس امت میں پہلی شخصیت آٹھویں صدی صدی میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کو اجتہادی غلطی لگی کہ انہوں نے صحیح مسلم کی ایک حدیث کا غلط رزلٹ نکال کر یہ کہہ دیا کہ عورت کو اگر اکٹھی تین طلاقیں دی جائیں گی تو ایک تصور کی جائے گی ان آٹھ سو سالوں میں ہمارا چیلنج ہے کسی ایک صحابی تابی تبا تابی کسی ایک محدث سے صحیح سے یہ ثابت ہو کہ وہ اکٹھی تین طلاقوں کو ایک کہتا ہوں قتل نہیں ثابت امام بہاری کا یہ موقف ہے امام مسلم کا یہ موقف ہے امام اد کا یہ موقف ہے امام فرم کا یہ موقف ہے امام نسائی کا یہ موقف ہے امام کا یہ موقف ہے باقاعدہ انہوں نے اپنی حدیث کی کتابوں میں ہیڈنگز بنائی ہیں اکٹھی تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں اچھا اب اس میں پیدل میں ایک بات یہ ہے کہ اکٹھی تین طلاقے اگرچہ دینا یہ حرام ہے اس ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ تین توہر تک انتظار کرنا ہے ایک طلاق دے تین توہر کے بعد رہتی بیوی فارغ ہو جاتی ہے وہ چاہے تو آپ سے نکاح کرے دوبارہ یا کسی اور سے کرے تین طلاقیں تو دینے کی ضرورت نہیں لیکن اگر کسی نے کٹی تین طلاقیں دے دیں تو یہ اللہ نے اس کو اختیار دیا تھا کہ وہ ایک طلاق کے بعد تین مہینے انتظار کرتا لیکن اس نے اپنا اختیار استعمال کر لیا اب اس کو سزا ڈوبنی پڑے گی اس کی بیوی اس سے ہمیشہ کے لیے فارغ ہوگی اب دوبارہ اس عورت کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا اب وہ ادیس جس کا غلط کانسیپٹ امت کے اندر آیا آٹھویں صدی کے اندر وہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے طلاق کے چیپٹر میں کہ سیدنا سعیدنا ابربا تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سعیدنا ابر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے پہلے دو یا تین سال تک اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیتا تھا تو وہ ایک شمار کی جاتی تھی پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں کو جس معاملے میں اختیار دیا گیا تھا انہوں نے اس کی غلط انٹرپریٹیشن شروع کر دی ہے اب جو کوئی شخص اپنی بیوی کو کٹھی تین تلاقے دے گا تو وہ تین میں شمار کروں گا اچھا سارک رام کا اس پہ اجماع ہو گیا اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی نبیزم کے مبارک زمانے میں سعیدنا سعیدنا عمر کے زمانے میں تین ایک تصور کی جاتی تھی تو سیدنا عمر نے یہ سیاسی ڈیسیجن لیا اس لیے اگر آج کوئی تین طلاقوں کو ایک شمار کرے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ السلم وکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی زمانے کے مطابق فتویٰ دے رہا ہوگا بھائیو یہ حدیث سے جو بندہ جاہل ہے حدیث کے علم سے وہ یہ بات کرے گا کیونکہ یہی حدیث سنن نسائی میں موجود ہے سیم حدیث امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے اوپر ہیڈنگ باندھی ہے کہ یہ حدیث غیر مدخولہ کے لیے ہے ایسی عورت جس کے ساتھ خامن نے سو بدنا کی ہو تو اس پہ پوری امت کا اجماع ہے کہ جس بیوی بی کی رخصتی نہ ہوئی ہو خامد اور مرد کا ملاپ نہ ہوا ہو اگر اس کو تین طلاقیں دے تو وہ ایک ہی تصبر ہوگی جس عورت کی رخصتی ہو چکی میاں بیوی بی مکارکت کر چکے اب تین طلاقیں دیں گے تو تین شمار ہو جائیں گے تو امام نسائی رحمۃ اللہ نے باقاعدہ ہیڈنگ بنائی ہے دوسرا اس حدیث کے راوی ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پڑھ کر اس حدیث کا مطلب کوئی نہیں تھا جانتا سرم ابھی دودھ کھولیں چیپٹر نکالیں طلاق کا اس میں حدیث موجود ہے کہ ابن بات رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص صاحب سے کہا میں نے اپنی بیوی کو کٹھی تین طلاقیں دے دی ہیں تو آپ بتائیں میرے لیے کہ میں اب اپنی بیوی کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہوں تو وہاں تابی بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ ابن باز اس کو کہہ دیں گے کٹھی تین دئے تو ایک ہی ہوئی جا رجوع کر لے تو ابن باد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ہماکت کے گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے اور اپنی بیوی کو کٹھی تین تلاقے دے دیتا ہے اگر کہتا ہے اب نے باپ میری مدد کرو ابن باب میری مدد کرو اب نے با تمہارے لیے کیا کرے اللہ نے تمہیں اختیار دیا تھا تم نے استعمال کر دیا تمہاری بیوی تم پر حرام ہو گئی یہ حدیث تمام علماء عرب و عجم کے نزدیک بالکل صحیح سے درجے کی حدیث ہے اسی طریقے سے المتا امام مالک میں پورا چیپٹر موجود ہے مصنف ابن بشابا میں دس صحابہ کے فتوے موجود ہیں امام امام بخاری سے لے کے امام ابن ماجہ تک اور امام علیفا امام شافی امن نمبر امام مالک تمام اما کا اس پر اتفاق ہے یہ ان دو پرسنٹ مسلوں میں سے جس میں پوری امر کے علماء کا اجماع ہے کہ اکٹھی تین طلاقیں تین تصبر کی جائیں گی لہذا وہ جو مسلم کی عدیج تھی وہ غیر مڈبولہ کے لیے تھی جس سے عورت مرد نے سوبت نہ اس کا کانٹیکٹ کیا تھا ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے کے اندر جو کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا تھا تو عرب میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے الفاظ کو تین دفعہ رپیٹ کرتا تھا طلاق ایک دی لیکن اس نے کہا میں نے تجھے طلاق دی میں نے ایک طلاق دی میں نے ایک طلاق دی ظاہر ایک ہی طلاق دی اس نے یہ نہیں تھا وہ کہ تین طلاقیں دی وہ ایک طلاق کو تین دفعہ ریپیٹ کرتا تھا عرب کے لوگوں میں رواج تھا ایون بہاری مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بات کو تین دفعہ ریپیٹ کرتے تھے اچھا وہ کہتا تھا میں نے ایک طلاق دی ایک طلاق دی ایک طلاق دی تو زہرہ کہ وہ ایک ہی طلاق ہوئی کون بے کو تین طلاقیں اب ہوتا کیا تھا کہ اس کی وجہ سے وہ تین دفعہ دینے کے باوجود بھی وہ ایک ہی شمار کی جاتی تھی پھر بعد میں کیا ہوا کہ لوگوں نے کٹھی کہ میں نے تین طلاق دی یا ایک طلاق کو تین کی نیت سے نہیں تین کو بار بار رپیٹ کیا طلاق دی طلاق دی طلاق دی اور بعد میں رجوع کر لیا باہر سے بہت زیادہ لونڈیاں آ رہی تھیں بڑی خوبصورت خوبصورت شام سے اور فتوحات ہو رہی تھی مصر سے اور وہاں عرب میں رواج کہ نکاح کے بعد بھی دو تین سال کے بعد روشتی ہوتی تھی جس طرح سعید عائشہ کے نکاح کے تین سال کے بعد رشتی ہوئی ہے نبی وسلم کے ساتھ تو لوگوں کے نکاح ہوئے ہوتے تھے وہ غار متخونا ہوتی تھی عورتیں کوئی نئی عورت پسند آئی اس کے ساتھ شادی کر لی اس کو فوراً تلاٹ تلا دے کے فارغ کیا کیونکہ وہ کہ بعد میں جب پتہ چلا کہ ساتھ میں اتنی بڑا جا ہے وہ کمیونیکیشن گیپ ہے لینگویج جو ہو رہا ہے کیسے اب ایک بندہ عربی جو اجمی کے ساتھ کیسے گزارا کر سکتا ہے ایک پٹھان جس کو اردو ہی نہیں آتی ہے اور ایک جو ہے پنجابی کس طرح اس میں گزارا بڑا مشکل ہے پھر بعد میں کہا تھا نہیں نہیں ہم نے تو ایک تلاٹ دی تھی تین تو دین تھی تو یہ شروع کر دیا حضرت عمر کے زمانے میں ہی ہوا تھا اسی لیے کہ وہ فتوحات بہت ہو رہی ہے نے کہا کی تمہاری تم نے مذاق بنایا جیسے تین کی نیتیں ہو اور آپ تو ایک ہی نیت سے دی تو پھر انہوں نے کہا آپ جو نندا کہے گا نا تو میں اس کو شمار کروں گا پھر تین ہی شمار کروں گا اس میں وہ حدیث پیش کرتے ہیں مسرد امام احمد میں ایک حدیث ہے جو پیش کی جاتی ہے ضعیف ترین حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو رکانہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو کٹھی تین طلاقیں دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنی بیوی سے رجوع کرنا ہو تمہاری ایک ہی ہوئی ہے یہ حدیث ضعیف ترین حدیث ہے تمام مدسین نے اس کو ضعیف کہا ہے اس میں داود بن حسین اکرما سے روایت کر رہے ہیں اور یہ محدثین کا پٹ رول ہے کہ داود بن حسین جب اکرما سے روایت کرتے ہیں تو یہ روایت ضعیف ہوتی ہے اور جو لوگ یہ فتح غلط دے رہے ہیں انہوں نے فقہ نفی کے کم از کم بارہ مسئلے اسی بات سے ریجیکٹ کیے کہ داود بن حسین اکرما سے روایت کر رہا ہے. لہذا تمہارا مسئلہ ہم نے نہیں ماننا اور جب اپنا مسئلہ آتا ہے تو اس روایت کو صحیح مان لیتے ہیں تو یہ دو نمبر ہے تو یہ روایت ضعیف ہے ضعیف روایت ہونا یا نہ ہونا برابری ہے اس کے مقابلے میں ابو دوگ میں ایک روایت ہے جو میں آخر میں آخر بیان کرنی تھی کرٹیکل ترین روایت ہے اور مربو عزیز پیش کر رہا ہوں تین طلاق پہ الحمدللہ للہ ابی ابھی میں عزیز موجود ہے کہ سیدہ رکانا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی تین دفعہ طلاق طلاق طلاق کہا آپ کے پاس آئے آپ نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ تم نے تین کی نیت سے تین دفعہ طلاق طلاق طلاق کہا تھا یا ایک کی نیت سے کہا تھا تو انہوں نے کہا یادو سرم میں نے تو ایک کی نیت سے تین دفعہ اپنی بات کو ریپیٹ کیا تھا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں پھر آپ نے دوبارہ پوچھا پھر آپ نے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہو قسم اٹھاؤ پھر میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں نہیں دی بلکہ ایک تلاق کی نیت سے تین دفاع طلاق تلاک تلاک کہا تھا پھر آپ نے فرمایا تم رجوع کر لے قسم کیوں اٹھوائی آپ نے آپ فوراً کیا دیتے کوئی مسئلہ نہیں کھا رہا ہے یار کوئی مسئلہ نہیں تین دن ہی ہے طلاق ہوئی وہی کہ آپ نے قسم اٹھوائی یہ مربوطیش اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین طلاقیں کا مطلب کیا تھا یہ میں نے پورا ڈیٹیل کے ساتھ بریف کیا سب سے بڑی بات کہ بڑے باس ربی اللہ تعالیٰ کے فتوے درجنوں موجود ہیں مصنفی امن بھی میں کہ واحد راوی اس حدیث کے ہوئی ہیں ان کے پاس کوئی بندہ بھی آتا تھا وہ اس کو اسٹیبلش کرتے تھے پوری امت کا اجماع ہے تو اجماع سے جو بندہ الگ ہوتا ہے وہ اہل سنت کے راستے پر نہیں ہے ٹھیک ہے جی حدیث کو سمجھنا ہے صحابہ تابعین سبا تابین کے فارم کے مطابق اپنے دماغ کے مطابق نہیں سمجھنا ٹھیک ہے صابۂ کرام علی امردوان ہم سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والے تھے تابعین ہم سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والے تھے جن معاملات میں انہوں نے اجماع کیا وہ الحمدہ ہمارے لیے ہجت ہے اور وہ آخری بات جو یہ کہتے ہیں جی کٹھی تین طلاق دینا چونکہ حرام ہے اس لیے نہیں ہوتی تو وہ میں نے جواب پہلے دے دیا بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے حید کی حالت میں اپنی بیوی کو تین اپنی بیوی کو ایک طلاق دی تھی حالانکہ حید کی حالت میں طلاق دینا حرام ہے لیکن نے نہیں فرمایا کہ طلاق کوئی نہیں ہوئی کیونکہ حرام تھی دینا آپ طلاق تو ہوگئی لیکن رجوع کر اس وقت طلاق دینا حرام تھا اب تو دینی بیوی کو تو تو میں دے لیکن اس طلاق کو آپ نے مان لیا تو لہذا یہ جن لوگوں کا کانسپٹ ہے یہ بالکل غلط ہے اور اس معاملے میں مطلب معاشرے کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اور بعض لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور قطع نظر اس کے کس مقبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں میں نے تمام مقابلے خطرہ بریلوی گوبندی اہل حدیث کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملات پڑتا ہے تو وہ ایسے مولویوں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ جو اس قسم کے فتوے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسی بات نہیں ہے الحمدللہ للہ بریلوی بندی اور اہل عدیز کے بھی جو محقق علماء ہے سب کا اتفاق ہے کہ ایک وقت میں تین طلاقیں تین ہی تصور کی جائیں گی اس عورت کے لیے جس سے مرد صوبت کر چکا ہے تو میں نے یہ مسئلہ جو ہے وہ انصاف سمجھا کہ اس کو کھول کے بیان کروں تاکہ نہ لوگ ہرامہ کروائیں کہ تین طلاقیں ہو چکی ہیں آپ غلط فتوے دینا شروع کر دیں یہ آرامہ ہے اور ایک الاال ہے الااللہ یہ ہے کہ جی ایک دن کے لیے کسی اور خامد سے شادی کروا دو پھر وہ طلاق دے دے گا اور پھر تم دوبارہ اسے شادی کر لینا وہ آگے چل کے جار آئے گا کہ وہ ہلال کس صورت میں نیچرل الال اگر ہو جائے کسی بیوی کو اس کے خامن میں چھوڑ دیا پھر اس بیوی نے کسی اور خانوں سے شادی کی بائی چانس وہ بھی بےچارا مر گیا اس نے بھی طلاق دے دی بائی چانس اب وہ واپس آ سکتی ہے یہ نیچرل لالا ہے یہ تو لال ہے لیکن پری پلانڈ لال یہ متا ہے یہ حرام ہے اس کو مثال سے سمجھے کوئی شخص دھول کر پوری پلیٹ بریانی کی کھا لے روزے میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور جان بوجھ کے ایک دانہ بھی نگل لے ٹوٹ جائے گا کیوں کہ اس کو پتہ تھا تو ہلالا جو جان بوجھ کے کرواتا ہے سنجا محیط موجود ہے مجود نے کہ اللہ کی لان ہے اس کے اوپر جو الال کرواتا ہے لالا نکوا ہے اللہ تعالیٰ ہم اس سے محفوظ رکھے کاشد والا سورت البکرا کی آیت نمبر 230 سے پار نمبر دو کے اندر شروع کریں گے الحمدللہ پچھلی دفعہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ تین طلاق کا مسئلہ بیان کیا تھا اور اس میں جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے اس کو میں نے ایڈریس کیا تھا آج حلالے کے اوپر یہ آیت آنے لگی ہے جس کو مس یوز کیا جاتا ہے آج کے زمانے میں اور پری پلان حلالے کروائے جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإن تلقها فلا له من بعد حتى پھر اگر دو بار طلاق کا پہلے ذکر ہو چکا ہے اگر کوئی شخص تیسری بار بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو وہ حلال نہ ہوگی اس پر یہاں تک کہ نکاح کرے کسی اور خامن کے ساتھ فا طل کہا پھر اگر وہ دوسرا خامن بھی طلاق دے دے فلاں جناح علیہ ماں ایں تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ یعنی کہ وہ بیوی پھر پہلے خامد کے پاس آ سکتی ہے غنا یوقی محدود اللہ اگر ان کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ اللہ کی حدوں کو توڑیں گے نہیں یعنی پہلے بھی میاں بیوی رہ چکے اور پھر یہ حالات بنے کہ کسی وجہ سے تین سلاد واقع ہو گئی اب اس عورت نے کسی اور مرد کے ساتھ شادی کی اور بائی چانس ایسے ہو گیا کہ وہ شخص بھی فوت ہو گیا یا اس نے اس بیوی کو سلاد دے دی تو اب وہ بیوی جو اس نے چھوڑ دی دوسرے خامن نے وہ اپنے پہلے خامن کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے کہ اس کو یہ یقین ہو دونوں کو کہ اب وہ اللہ کی حدوں کو نہیں توڑیں گے کیونکہ پہلے بھی وہ اکٹھے رہے تو وہ نبھا نہیں سکے اس کو شرع حلالہ کہا جاتا ہے یہ نیچرل طریقہ ہے ہلالے کا کہ اگر کسی شخص کی کوئی بیوی تھی اس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی اب وہ بیوی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو گئی اب دوبارہ اس بیوی کے ساتھ وہ نکاح نہیں کر سکتا یہاں تک کہ کوئی ایسے حالات بن جائیں کہ وہ جو عورت ہے وہ کسی اور خامن کے ساتھ شادی کرے پھر بائی چانس جان بوجھ کر پری پلان نہیں بائی چانس وہ خامن بھی اس کو طلاق دے دے یا خامن وہ فوت ہو جائے تو اب وہ پہلے والے خامن کے پاس واپس آ سکتی ہے نئے نکاح کے ساتھ لیکن اس میں شرط ہے ان ورنہ حدود اللہ اگر ان کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ اللہ کی حدوں کو دوبارہ سے آپ چلا سکیں گے کیونکہ پہلے بھی وہ آپس میں نہیں نبھ سکی تو ہو سکتا ہے دوبارہ بھی نہ نبھے اور اگر ان کو یہ یقین ہے تو پھر وہ نکاح نہیں کریں گے وتیل حُدُودُ خدود اللہ اور یہ اللہ کی حد ہے یوبی قوم عالمون جو کہ اللہ تعالیٰ کھول کر بیان فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ علم رکھنے والے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کر بیان فرمانے میں چیزوں کو کلیئر کٹ لوگوں کے سامنے اشار فرمانے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا اب یہاں میں تھوڑی سی گفتگو کروں حلالے کے حوالے سے کہ جو شخص اپنی بیوی کو تین طلاق دے چکا چاہے اس نے یکمش دی تھی یا وقفوں سے دی تھی اب اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو گئی اس پہ میں نے ڈیٹیل سے پچھلی دفعہ صحت سے بے شمار حوالے دے کر امت کا اجماع بتایا تھا اگرچہ تین طلاق اکٹھی دینا حرام ہے لیکن اگر کوئی شخص اکٹھی تین طلاقیں دے دے گا تو صحیح مسلم کی حدیث حدیثی دور کی حدیث اسی طریقے سے ابن ماجہ میں پورا چیپٹر ہے ایک مجرس میں دی گئی تین طلاق تین تصور کی جائیں گی پوری امت کا اس پرجمہ ہے صحابہ کرام ردوان کا اس پرجمہ ہے تابعین تابعین تقریبا سات آٹھ سو سال تک مسلمانوں میں کوئی طلاق نہیں رہا تو پہلی شخصیت جن کو اس معاملے میں موالہ لگا وہ امام نے تیمیہ رحمت اللہ تھے اور ظاہر ہے وہ پروفٹ نہیں تھے کسی بھی غیر نبی کو کوئی غلطی لگ سکتی ہے لیکن جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ انہیں اس معاملے میں غلطی لگی تو ہمیں قرآن و سنت اور اجماع کی طرف رجوع کرنا چاہیے اگر کوئی شخص اکٹھی تین طلاقیں اپنی بیوی کو دیتا ہے اگرچہ یہ حرام ہے لیکن طلاق واقع ہو جائے گی جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ عبد بن عمر ابی اللہ تعالی عن اپنی بیوی کو حالت حید میں طلاق دی تھی اور حالت حید میں طلاق دینا حرام ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرام طلاق کو بھی شمار فرما لیا یہ اس چیز کا ثبوت ہے اور اسی طریقے سے سورن نسائی میں بھی حدیث موجود ہے کہ ایک صحابی نے اپنی بیوی کو اکٹھی تین طلاقیں دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر اس پر غصہ آیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں ابھی زندہ ہوں اور اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے برسلاف دوستوں پر ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر دیو تین دے دیے تو ایک ہی ہوئی ہے یعنی کہ اللہ کی کتاب کو کہ آپ کا مات کو توڑا جا رہا ہے اللہ تعالی نے تلاق کا ایک طریقہ سکھایا اس کو جو ہٹ کر طلاق دے گا تو اگرچہ طلاق واقع ہو جائے گی لیکن وہ حرام کا مرتکب ہوگا جیسا کوئی شخص چوری کی چھری کے ساتھ مرغی ذبح کر لے تو مرغی تو ذمہ ہو گئی چوری کا گناہ اس کے سر پہ اسی طریقے سے کوئی بغیر بس ملا پڑے ہوئے مرغی کو ذبح کر لیتا ہے تو مرغی آرام ہو جائے گی لیکن مرغی زبا تو ہو جائے گی آپ کو کہ نہیں مرغی زندہ ہے مرغی زندہ تو کوئی نہیں اسی طریقے سے کسی شخص نے حرام طریقے سے اپنی بیوی کو تین طلاقیں اکٹھی دے دی اگرچہ یہ امن اس کا حرام ہے لیکن طلاق واقع ہو جائے گی اس پہ امت کا اتفاق ہے سوائے چاند ایک لوگوں کے جن کو غلطی لگی ورنہ اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث کے بھی جو محقق علما ہے ان کا موقف ہے. یہ موقع تھا یہ پینڈولم کی ایک اسٹریم تھی اب پینڈولم کی دوسری اسٹیم آ رہی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو اکٹھی تین طلاقیں دیتے ہیں تو اب ایک دوسری پارٹی موجود ہے جو ان کو حالت بتاتی ہے اور وہ کہتی ہے ہم آپ کو لالا نکلوا دیتے ہیں اور کئی ایسے مولوی ہیں کہ جو مشہور ہیں لالا نکالنے والے مولوی اور وہ کیا کرتے ہیں ایک رات کے لیے اس عورت کے ساتھ نکال کر کے اس کے ساتھ تعلق تعلقیت کائم کرتے ہیں اور صبح کے وقت طلاق دے دیتے ہیں اور اس کے اوپر پیسے لے لیتے ہیں تاکہ یہ ہلا ہو جائے اور وہ دوبارہ اپنی پچھلی بیوی بی خامن کی طرف وہ عورت چلی جائے تو یہ ہلال کرنے اور کروانے والے پر لانت ہے جامعہ سرمزی میں سنن نسائی کے اندر اور سنن ابن ماجہ میں تو پورا چیپٹر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کرنے اور کروانے والے پر لانت فرمائی ہے اور کئی مولوی آتے ہیں وہ کہتے ہیں لانت ہو جائے گی لیکن چلو بیوی بی تو لال ہو جائے گی ایسے بھی ہے کہتے لال تو ہوگی تو خیر ہے بی بیوی تو لال ہو جائے گی بیوی بی کیسے لال ہوگی جبکہ اس کو پری پلان کیا گیا یہ متا ہے اور متا صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزہ خیبر کے موقع پر متا کو اور پالتو گدوں کے گوشت کھانے کو قیامت تک کے لیے حرام فرما دیا تھا متا یہ ہے کہ پری پلان کچھ پیسے دے کے ایک رات کا نکاح کر لیا جائے یہ دو رات کا تو جب بھی کوئی شخص اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کچھ دنوں کے بعد یا ایک دن کے بعد چھوڑ دے گا وہ نکاح ہی نہیں ہوتا وہ نکاح کرنا ہی آرام ہے تو اس کو میں نے پچھلی دفعہ مثال سے بھی سمجھایا تھا کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں پوری پلیٹ بریانی کی بھول کر کھا لے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن جان بوجھ کر ایک لکما بھی لے لے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طریقے سے جس کا نیچرلالا ہو گیا کہ اس عورت نے کسی دوسرے خامن سے شادی کی وہ خامن بائی چانس ہو گیا یا کچھ سالوں کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ خامن کے ساتھ نہ رہ سکی اور اس نے اپنے بیوی بی کو طلاق دے دی تو اب وہ پچھلی بیوی بی اپنے پچھلے خامن کی طرف آ سکتی ہے تو یہ نیچرل طریقہ ہے اس کو کہتے ہیں شریح لالا جو کہ بالکل غلط طریقے سے یوز کیا جا رہا ہے اور یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں میں نے پچھلی دفعہ میں بتایا تھا کہ سن نبی داؤد جامعہ ترمزی اور سن ابن ماجہ میں صحیح حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں تلاق نکاح اور رجوع کسی شخص نے مزاق میں اپنی بیوی کو طلاق دی اس کی طلاق ہو جائے گی اسی طریقے سے مزاق میں نکاح کیا وہ نکاح ہو جائے گا اور اسی طریقے سے اگر اس نے کہا میں نے مزاق میں رجوع کیا ہے دو طلاقیں دی تھی اس کے بعد رجوع کیا تو رجوع ہو جائے گا یہ شریعت کے اندر بڑے اسٹرکٹ آپ ہیں طلاق اور نکاح کے اور یہ ہر مسلمان کو جو شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یہ خواہش رکھتا ہے اس کو یہ تمام چیزیں سیکھنا فرض ہے ادر وائز وہ ایسی ایکٹیویٹیز میں ایک مبتلا ہو جائے گا کہ پھر وہ مولیوں کے پیچھے بھاگے گا اور فتوے لے گا اور جو اس کو صحیح بات بتائے گا اس کی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا یہی یہ ہوتا ہے ہم لوگ چاہتے ہیں اپنی مرضی کے فتوے لیں تو پھر وہ مولوی ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہاں جی لارا نکلوا دیتے ہیں ایک رات کے لیے نکاح کر لیں اور بعد کا وہ مولوی وہ بیوی بی لے کے بھاگ جاتا ہے ایسی بھی واقعات سننے کو ملے ولیم اللہ تعالی وسیل کا حرود تو یہ ہے اللہ کی حدیں حسیں عالمول اللہ تبارک و تعالی انہیں لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے کن لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں <تصفح> <تصفح> علم کے بغیر ہدایت نہیں ملنے کی جس نے اپنے عقائد اور نظریات اور مسائل کی بنیاد علم پر رکھنی ہے اسی کے لیے قرآن میں ہدایت ہے اور جو کوئی شخص علم کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا جذبات کا یا معاشرتی جو معاملہ چل رہے ہیں ان میں کوئی ایگزریشن کا راستہ اختیار کرے گا اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں اور یہ بھی صحیح صنعت کے ساتھ عبداللہ وی عباس سردی اللہ علیہ تعالیٰ کا قول ہے کہ حکمت جو ہے یہ مومن کی گمشدہ شدہ میراث ہے جہاں سے بھی ملے اس کو حاصل کریں تو مومن جو ہے وہ علم کی اور حکمت کی تلاش میں ہر وقت رہتا ہے